تنسیس موجود پس وجود د نس کی دقرآتناس موجود نہیں حکم کی بے با استمبا کے پرائبر سنتنا مسا اشتہ دید شامل لے جو کوشش بکے کہے تو فکر قورا پ استباد حکم کے قرآن سنتنا ودا دلیل دے دا دا حدیث دلیل دے قیاس اگر کا دی کے ذکر کی مجہور یا ہارسن عمر وبارک ذکر کی جہالت غیر ماروت یاد عام خبارک لیکن دلیل فارگان گن تو رخ سرے چارت آئی دے, دے گئی بے حق کری دی صحابوں, عبداللائے مصورد, عبداللائے بن عباس صاب عبد اللہ مسود عبد الباس نہ حکم صراح, قیاس مقصد دلیل جواد قیاس دادے موجود اشتہار کی گی اسمبا تو حکم سنا سنت نہ دوسرت آدم وجود نس کی دو دی ان رسول اللہ ایبا الان یمن سنگ پہ سرب کے بہترین ترتیب دہ ذکر کرے نبی رسمی تصویب کرے تھے کتاب بنوئی اگر مقدم دیں حفظی کتاب اللہ پر سلام علیکم دل اللہ کی کتاب قالم تجت اشارہ دترک موجود خطاب کیون متعلق ہے استاد ذہن مدرسہ فرمایا لم تجت کا تار متعلق ہے صرف کتاب اللہ کی قالم میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پر سلام کو سنت نبی علیہ السلام بنی مرمدہ شامل درج اللہ کی کتاب دا استدلال ذی مدرسہ تیرے استدلال سنت نبی علیہ السلام سنت السلام دا دا دا دا فکر سلا فکر سر پستمباب حکم کے دران و سنتنا چاہت کو کی کوشش بکم پھر استمبا حکم سر پرائے بان دران سنتنا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدروں تک محل دارمدادے وجد تاثیر دار وہ بہترین علم اللہ صاحب اس نے کی ہو جائے وہ نبی علیہ السلام پر سنا بنی مقارا الحمدللہ الذي وفق رسولا رسول اللہ الحمدللہ اللہ تفیق ورکو را استاد نے کہا برسول سنت لمان رسال اس اب احکام تھا ابی قوي قوي قبل ما برده يرزار سويه كيف ينبرده الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن صمطه قال حدثني ابو هانن ابو هانن بن حارث بن عامر بن من الاصاب ماذن ما ان ماذن من هوي